السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ امید ہے ان کے پال ٹاس پر بھی میری آواز افوائی کر آ رہی ہے تو بتا دیں خیر ان شاء اللہ تعالی حسب معمول درشے پر ہوگا تمام بھائی توجہ سے تمام فرمائے الحمد اللہ عالمی رسول اللہ علی حبیب اللہ الصلاة والسلام علیك يا نبی الله وعلا آلکا وعلا صحابتا يا نور اللہ اللہم صلح علی سیدنا ومولانا محمد مہدی الجوز والکرم وعلا آلی وبرک وسلم صلاتم و سلام يا سیدی يا سیدی يا سیدی یا مکی یا مدنی یا عربی یا حبیبی یا طبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سورائے مریم شریف کی آیت نمبر سولہ سے درس قرآن کا ہم نے آغاز کرنا ہے 15 مکانیا اور کتاب میں مریم کو یاد کرو جب اپنے گھر والوں سے پورب کی طرف ایک جگہ الگ گئی اس آیت مقدسہ میں ارشاد فرمایا گیا ہے فل وغیر مریم کے کتاب میں مریم کو یاد کرو یعنی اے سید الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قرآن کریم میں حضرت مریم ربی اللہ تعالی عنہا کا واقعہ پڑھ کر ان لوگوں کو سنائیے تاکہ انہیں ان کا حال معلوم ہو کہ جب اپنے گھر والوں سے پورب کی طرف ایک جگہ الگ گئی یعنی اپنے مکان میں یا بیت المقدس کی شرکی جانب میں لوگوں سے جدا ہو کر عبادت کے لیے خلوت میں بیٹھی تو ظاہر ہے کہ خلوت میں بیٹھنا مشرق کی جانب اللہ نے قرآن میں یہ ذکر فرمایا ہے اور اس کی مطلب اپنے گھر میں یا مطلب بیت المقدس میں بیٹھنے کی مطلب جو ہے وہ وجہ یہ تھی کہ وہ تنہائی میں عبادت کرنے کے لیے کسی جگہ کی تلاش میں بیت المقدس کی مشرقی جانب جو ہے وہ چلی گئی اور یہ بھی ہے کہ ان کے خالوق حضرت ذکری علیہ السلام نے اپنے گھر میں ان کے لیے ہجرا بنا دیا تھا تو جب وہ گھر سے باہر جاتے تو اس کو بند کر جاتے تھے ان کی یہ خواہش تھی کہ ان کی کوئی الگ جگہ ایسی ہو جہاں وہ آزادی سے آ جا سکیں تو وہ بیت المقدس کی مشرق کی جانب ایک جگہ چلی گئیں اور وہیں ان کے پاس حضرت ضبطیل امین علیہ اللہ سلام تشریف لائے چنانچہ آیت نمبر سترہ ہے فَاتَّخَذَتْ حضت دُونِهِمْ نہم فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا الحا روحانہ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا تو ان سے ادھر ایک پردہ کر لیا تو اس کی طرف ہم نے اپنا روحانی بیجا روح الامین بیجا وہ اس کے سامنے ایک تندرست آدمی کے روپ میں ظاہر ہوا اس آیت میں فرمایا گیا ہے تو ان سے ادھر ایک پردہ کر لیا مراد یہ ہے کہ اپنے اور گھر والوں کے درمیان جنہیں پردہ کر لیا تو فرما رہا ہے اللہ فرسل علیہ روحانہ تو اس کی طرف ہم نے اپنا روح الامین بھیجا یعنی حضرت جبریل امین علیہ صلاط وسلام کو بھیجا اور فرمایا گیا کہ وہ ان کے سامنے ایک تندرست آدمی کے روپ میں ظاہر ہوا تو جب حضرت سیدتنا مریم رضی اللہ تعالی عنہا بیت المقدس کی مشرقی جانب جا کر بیٹھ گئیں تو انہوں نے وہاں لوگوں کے سامنے سے ایک آڑ بنا لی اور مفسرین کا اس میں اختلاف ہے کہ حضرت جبریل امین علیہ السلام کس صورت میں ظاہر ہوئے تھے اور خوب روح بے ریش جوان کی شکل میں ظاہر ہوئے یا پھر بیت المقدس میں یوسف نام کا ایک خادم تھا اس کی شکل میں ظاہر ہوئے اور بشر کی شکل میں آنے کی وجہ یہ تھی کہ حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا ان کو دیکھ کر خوف زدہ نہ ہو جائیں اور گھبرا نہ جائیں اور ان سے گفتگو کر سکیں اللہ رب العزت ارشاد فرما رہا ہے آیت نمبر اٹھارہ اور انیس قالت انی ا ب رحمانی من کا انتا تقیا بولی میں تجھ سے رحمان کی پناہ مانگتی ہوں اگر تجھے خدا کا ڈر ہے قلا انا رسول ربک لی احب لکی غلامن ذکیا بولا میں تیرے رب کا بیجا ہوا ہوں کہ میں تجھے ایک ستھرا بیٹا دوں یہ دو آئے ہیں اس میں فرمایا گیا کہ بولی میں تجھ سے رحمان کی پناہ مانگتی ہوں اگر تجھے خدا کا ڈر ہے اس پر حضرت جبرائیل فرما رہے ہیں کہ میں تیرے رب کا بیجا ہوا ہوں کہ میں تمہیں ایک ستھرا بیٹا دوں دیکھیے اللہ تعالی سورہ تحرین کی آیت نمبر بارہ میں ارشاد فرماتا ہے کہ عمران کی بیٹی مریم جس نے اپنی پاک دامنی کی حفاظت کی تھی سو ہم نے اس کے چاک غریبہ میں اپنے پاس سے روح پھونک دی تو حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا کہ حمل اور وضاح حمل کی مدت میں بھی کئی اقوال ہیں اور اس کی مدت زیادہ طویل نہیں تھی لیکن اس کا یہ معنی نہیں ہے کہ اس وقت وضح حمل ہو گیا تھا کیونکہ اللہ نے فرمایا کہ وہ اس حمل کے ساتھ دور جگہ پر چلی گئی اور امام حسن بصری علیہ رحمان نے فرمایا کہ نو گھنٹے لگے حضرت سعید بن جبیر نے کہا نو ماہ لگے حضرت زجاج نے کہا کہ آٹھ ما لگے مطلب مختلف جو ہے یہ اقوال ہیں جو کہ اس میں ہیں چنانچہ جب حضرت مریم کے وضاح کا وزا حمل کا زمانہ قریب آیا تو اللہ تبارک و تعالی نے ان کے دل میں ڈالا کہ وہ اپنی قوم کے علاقے سے باہر چلی جائیں تاکہ لوگ ان کے بچے کو جو ہے وہ قتل نہ کر دیں تو اب حضرت جبریل امین علیہ السلاط پہلے ان کی بارگاہ میں آئے اور ان کو دیکھ کر حضرت مریم نے یہی سمجھا کہ یہ کوئی آدمی ہے تو آپ نے کہا کہ میں تجھ سے رحمان کی پناہ مانگتی ہوں اگر تجھے خدا کا ڈر ہے تو حضرت جبرائیل نے اپنا تعارف کرایا کہ میں تیرے رب کا بند بیجا ہوا ہوں کہ میں تمہیں ایک ستھرا بیٹا دوں تو حضرت مریم کا منشا یہ تھا کہ اللہ کی پناہ میں آنا صرف اسی شخص کے متعلق متصور ہو سکتا ہے جو اللہ سے ڈرنے والا ہو اس لیے انہوں نے کہا کہ میں تجھ سے رحمان کی پناہ مانگتی ہوں اگر تو اللہ سے ڈرنے والا ہے تو جب حضرت جبرائیل کو یہ علم ہوا کہ حضرت بی بی مریم ردی اللہ تعالی عنہا انہیں اجنبی مرد سمجھ کر ان سے خوف زدہ ہیں تو انہوں نے یہ فرمایا کہ میں آپ کے رب کا بیجا ہوا ہوں تو اس پر امام فخر الدین راضی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ صرف اتنا کہہ دینے سے حضرت مریم کا خوف ظائل نہیں ہو سکتا تھا اس لیے لازم ہے کہ حضرت جبرائیل ان کو کوئی ایسی نشانی دکھائی ہو جس سے ان کو یقین آ گیا ہو کہ یہ فرشتے ہیں اور حضرت بی بی مریم کو کوئی نشانی دکھانے اور فرشتے کے ساتھ ہم کلام ہونے سے یہ لازم نہیں آتا کہ وہ نبیہ ہو جائیں کیونکہ اللہ تبارک و وطالعہ سورہ یوسف کی ریات نمبر ایک سو نو میں فرماتا ہے کہ ہم نے آپ سے پہلے جتنی بستیوں میں بھی رسول بھیجے وہ سب مرد ہی تھے جن کی طرف ہم وشین نازل کرتے ہیں سبحان اللہ تو حضرت جبرائیل علیہ سلاۃ والسلام نے جو ہے کہا کہ میں تمہیں ایک غلام دوں ایک بیٹا دوں گناہوں سے پاک اس میں یہ دلیل ہے اس لڑکے کو مقام نبوت پر فائز کیا جائے گا کیونکہ گناہوں سے پاک ہونا انبیاء علیہ الخلاط والسلام کی شان ہے دیکھیے بیٹا دینا حقیقت میں اللہ تبارک و تعالی کی صفت ہے حضرت جبرائیل نے جو کہا کہ میں تمہیں ایک پاکیزہ بیٹا ہوں یہ اسناط مجازی ہیں تو بعض لوگ اولی اللہ کے مزارات پر جا کر دعا کرتے ہیں اللہ اس ولی کے وسیلے سے یا اس کی دعا سے ان کو بیٹا دے دے یا ان کا کوئی اور کام بنا دے اور جب ان کے ہاں بہرائے تو کہتے ہیں کہ فلاں ولی نے بیٹا دے دیا تو یہ بھی اسناز مجازی ہے اور حضرت جبرائیل کے قول کی طرح ہے البتہ مزار پر جا کر یہ کہہ دینا کہ اے صاحب مزار آپ ہمیں بیٹا دے دیں اگر کہ اس میں بھی اسناج مزاجی کی تعویل ہو سکتی ہے لیکن بہرحال ان کے وسیلے سے دعا مانگے لیکن اگر کوئی ایسا صاحب مزار سے عرض بھی کرتا ہے تب بھی مطلب یہ اسرات مجازی پر ہی محمول کیا جائے گا کیونکہ دینے والا خدا لیکن آ کر حضرت جبرائیل یہ فرما رہے ہیں کہ میں تمہیں بیٹا دوں تو یہاں مجازی نسبت کی بات ہے تو جس کی جو نیت ہوتی ہے اس کے لحاظ سے اس پر جو ہے وہ معاملہ ہوتا ہے اللہ رب العزت ارشاد فرما رہا ہے آیت نمبر بیس اور اکیس اولت بغيا بولی میرے لڑکا کہاں سے ہوگا مجھے تو کسی آدمی نے ہاتھ نہ لگایا نہ میں بدکار ہوں اولا رب کی ہوا کہا یوں ہی ہے تیرے رب نے فرمایا ہے کہ یہ مجھے آسان ہے اور اس لیے کہ ہم اسے لوگوں کے طرف سے ایک رحمت اور یہ کام ٹھہر چکا ہے تو اس میں ارشاد فرمایا جا رہا ہے کہ بولی میرا لڑکا میرے لڑکا کہاں سے ہوگا مجھے تو کسی آدمی نے نہ ہاتھ لگایا نہ میں بدکار ہوں کہاں یوں ہی ہے حضرت جبرائیل قال قزالی کہا یوں ہی ہے یعنی مراد اس سے یہ ہے کہ یہی منظور الاہی ہے کہ تمہیں بغیر مرد کے چھوئے ہی لڑکا عنایت فرمائے اللہ تبارک کا تعالی اور اسی طرح جو ہے یہ فرمایا گیا کہ تیرے رب نے فرمایا ہے کہ یہ مجھے آسان ہے یعنی بغیر باپ کے بیٹا دینا اللہ کو آسان ہے اللہ تبارہ کا تعالی جو چاہے عطا فرما سکتا ہے اور وہ ہر شے پر قادر ہے اور فرمایا گیا والی رج اللہ آیا اور اس لیے کہ ہم اسے لوگوں کے واسطے نشانی کریں یعنی اپنی قدرت کی برہان اور اپنی طرف سے ایک رحمت یعنی ان کے لیے جو اس کے دین کا اتباع کریں اور اس پر ایمان لائیں تو ظاہر ہے کہ ان کے لیے رحمت ہے اور فرمایا گیا وکانہ امر مقدیا اور یہ کام ٹھہر چکا ہے یعنی علم الہی میں اب نہ رد ہو سکتا ہے نہ بدل سکتا ہے جب حضرت مریم کو اطمینان ہو گیا اور ان کی پریشانی جاتی رہی تو حضرت جبرائیل نے ان کے غریباں میں یا آستین میں یا دامن میں یا منہ میں دم کیا اور وہ قدرت الہی ہی فی الحال حاملہ ہو گئیں اس وقت حضرت بی بی مریم کی عمر تیرہ سال تھی یا دس سال کی تھی تو یہ مختلف روایات ہیں جو کہ ہم نے آپ کے سامنے پیش کی ہیں تو اس کا خلاصہ یہی ہے جو ہم نے عرض کر دیا ہے کہ جب حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضرت مریم کو بشارت دی کہ میں اللہ تبارک و وطالعہ کا بیجا ہوا ہوں تاکہ میں تم کو ایک پاکیزہ بیٹا دوں تو حضرت مریم کو تعجب ہوا کہ عادت کے خلاف بغیر نکاح اور بغیر شوہر کے ان کے ہاں بیٹا کیسے ہوگا اس لیے انہوں نے کہا کہ مجھ سے لڑکا کیسے ہوگا نہ تو مجھے کسی بشر نے چھوا ہے اور نہ میرا نکاح ہوا ہے اور نہ ہی میں بدکار ہوں تو اس پر جو ہے وہ حضرت جبرائیل نے یہ ارشاد فرمایا کہ یہ اللہ کو آسان ہے اللہ جو چاہے وہ فرمائے اللہ تعالی نے آپ کو بیٹا عطا فرمانا ہے یعنی اللہ کو کسی کام کے کرنے کے لیے مادہ اور آلات کی احتیاج نہیں ہوتی اور نہ اس کو کسی کام میں وقت لگتا ہے ادھر کسی کام کا ارادہ کیا ادھر وہ وجود میں آ گیا اور اللہ تعالیٰ اس لڑکے کی ولادت کو اپنے وجود اور اپنی قدرت کی نشانی اور اپنی رحمت بنانا چاہتا ہے کہ اگر وہ چاہے تو بغیر باپ کے بیٹا پیدا کر دے اور اس کام کا اللہ تعالیٰ فیصلہ فرما چکا ہے اور جس کام کا وہ فیصلہ فرما لے اس کا ٹلنا محال ہے چنانچہ آیت نمبر بائیس اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فہ ملک مکانند اب مریم نے اپنے پیٹ میں لیا پھر اسے لیے ہوئے ایک دور جگہ چلی گئی یعنی اپنے گھر والوں سے دور جگہ اور وہ جگہ بیت الحم تھی حضرت واق کا قول ہے کہ سب سے پہلے جس شخص کو حضرت بی بی مریم کے حمل کا علم ہوا وہ ان کے چچا زاد بھائی یوسف نجار ہیں جو مسجد بیت المقدس کا خادم تھا اور بڑا عبادت گزار شخص تھا اس کو جب علم ہوا کہ حضرت مریم حاملہ ہیں تو نہایت حیرت ہوئی جب چاہتا تھا کہ ان پر توہمت لگائے تو ان کی عبادت و تقویٰ اور ہر وقت کا حاضر رہنا کسی وقت غائب نہ ہونا یاد کر کے خاموش ہو جاتا تھا اور جب حمل کا خیال کرتا کہ ان کو حمل ہو گیا ہے تو ان کو بری سمجھنا مشکل معلوم ہوتا تھا بالآخر اس نے حضرت مریم سے کہا کہ میرے دل میں ایک بات آئی ہے ہر چند چاہتا ہوں کہ زبان پر نہ لاؤں مگر اب صبر نہیں ہوتا ہے آپ اجازت دیجئے کہ میں کہہ گزروں تاکہ میرے دل کی پریشانی رفا ہو تو حضرت بی بی مریم نے کہا کہ اچھی بات کہو تو اس نے کہا کہ اے مریم مجھے بتاؤ کیا کھیتی بغیر کقم اور درخت بغیر بارش کے اور بچہ بغیر باپ کے ہو سکتا ہے تو حضرت مریم نے فرمایا ہاں تجھے معلوم نہیں کہ اللہ نے جو سب سے پہلے کھیتی پیدا کی بغیر تخم ہی کے پیدا کی اور درخت اپنی قدرت سے بغیر بارش کے اگائے کیا تو یہ کہہ سکتا ہے کہ اللہ پانی کی مدد کے بغیر درخت پیدا کرنے پر فاضر نہیں یوسف نے کہا میں یہ تو نہیں کہتا بے شک میں اس کا قائل ہوں کہ اللہ ہر شے پر قاگر ہے جسے کن فرمائے وہ ہو جاتی ہے حضرت مریم نے کہا کیا تجھے معلوم نہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت آدم اور ان کی بی, بی کو بغیر ماں باپ کے پیدا کیا حضرت مریم کے اس کلام سے ہی یوسف کا شبہ رفع ہو گیا اور حضرت مریم حمل کے سبب سے ضعیف ہو گئی تھی اس لیے وہ خدمت مسجد میں ان کی نیابت انجام دینے لگا اللہ تعالی نے حضرت مریم کو الہام کیا کہ وہ اپنی قوم سے علیحدہ چلی جائیں اس لیے وہ بیت اللحم میں چلی گئیں تو حضرت مریم بیت اللحم چلی گئیں اور ان کی مختلف اقوال ہیں دوران حمل کے بعض کے نزدیک نو ماں بعض کے نزدیک آٹھ ماں جو ہیں وہ حاملہ رہی اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے آیت نمبر تیز فَأَجَاءَهَا الْمَخَاضُ إِلَى جِبْعِ النَّخْلَةِ قَالَتْ يَا لَيْتَنِي مِتْتُ قَبْلَ حَذَا وَكُنْتُ نَسْيًا مَنْسِيَّا پھر اسے جننے کا درد ایک کھجور کی جڑ میں لے آیا بولی ہائے کسی طرح میں اس سے پہلے مر گئی ہوتی اور بولی بسری ہو جاتی مراد یہ ہے کہ جس کا درخت جنگل میں خشک ہو گیا تھا ایسی کھجور کی جڑ میں حضرت مریم گئی وقت تیز سردی کا تھا آپ اس درخت کی جڑ میں آئیں تاکہ اسے ٹیک لگائیں اور مطلب وہاں پر بیٹھ جائیں اور سخت تکلیف آپ کو جو ہے وہ ہو رہی تھی تو جب حضرت مریم کے وزاء حمل کا زمانہ قریب آیا تو اللہ تبارک وطا نے ان کے دل میں ڈالا کہ وہ اپنی قوم کے علاقے سے باہر چلی جائیں تاکہ لوگ ان کے بچے کو قتل نہ کر دیں تب حضرت یوسف نجار ان کو دراز گوشت پر سوار کرا کے عرض مصر لے گئے جب وہ شہر میں پہنچ گئیں تو وزا حمل کا وقت قریب آ گیا وہ موسم خزاں اور سردیوں کا زمانہ تھا وہ کھجور کے سوکھے ہوئے درخت کی پناہ میں گئیں اور ان کے پاس ان کے ہاتھ ولادت ہو گئی اپنے علاقے سے دور جانے کی دوسری وجہ یہ تھی کہ ان کو حضرت ذکریہ سے خیا آتی تھی وہ چاہتی تھی کہ وضع حمل کا ان کو پتہ نہ چلے اور حضرت مریم بنی اسرائیل میں اپنے زہد و تقوا کی وجہ سے مشہور تھیں کیونکہ ان کی والدہ نے ان کو بیت المقدس کی خدمت کے لیے وقف کرنے کی نظر مانی تھی اور ان کی پرورش کرنے کے لیے کئی انبیاء خواہش مند تھے اور حضرت سیدنا زکریہ علیہ السلام نے ان کی کفالت کی دی ان کے پاس اللہ کی طرف سے بے موسمی پھل آتے تھے اور جب ان کی اس قدر نے ایک شوہرت تھی تو ان کو حیا آئی کہ اگر ان کو یہاں وضاح حمل ہو گیا تو لوگوں کو بہت رنج بھی ہوگا اور وہ بہت باتیں بھی بنائیں گے اور یہ جو کہا کہ کاش میں اس سے پہلے مر جاتی تو دیکھیے حضرت مریم وزائے حمل کے لیے چونکہ خجور کے ایسے درخت کے پاس گئی جو اجاڑ تھا اور سوکھا ہوا تھا زمکشری نے کہا کہ وہ سردیوں کا موسم تھا وہ صحرا میں اس درخت کے پاس گئی اس کا سر تھا نہ اس میں پھل اور نہ ہی وہ درخت سر سبز تھا وہاں انہوں نے کہا کہ کاش میں اس سے پہلے مر جاتی بھولی بسری ہو جاتی تو اس پر یہ اعتراض ہوتا ہے کہ جب حضرت جبرائیل انہیں اس بچے کی بشارت دے چکے تھے تو پھر انہیں یہ کلمات کیوں کہے اور اس قدر پریشانی کا اظہار کیوں کیا تو جواب یہ ہے کہ ان کو جو درد زہ لاحق ہوا تھا وہ اتنا شدید تھا کہ وہ حضرت جبرائیل کی بشارت کو بھول گئی تھی اور قیامت کی ہول نہ کی اور اللہ کے عذاب کا خوف جب حضرت صحابہ پر طاری ہوتا تھا تو وہ بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دی ہوئی بشارات کو بھول جاتے تھے اور خوف خدا کے غلبے سے کہتے تھے اور حضرت مجاہد کہتے ہیں کہ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کاش میں ایک درخت ہوتا جس کو کاٹ دیا جاتا میری خواہش ہے کہ مجھ کو پیدا ہی نہ کیا جاتا اور اسی طرح حضرت سیدتنا عائشہ صدی طاہرہ طیبہ ربیغ اللہ تعالی عنہ فرماتی تھی کاش میں بھولی بسری ہوتی وغیرہ وغیرہ بزرگوں کے اس طرح کے بہت سے اقوال ہیں چنا چیک آیت نمبر چوبیس اور پچیس اللہ رب العزت ارشاد فرما رہا ہے فنا من منت اللہ تہ غنی خوبی تحتی سری تو اسے اس کے تلے سے پکارا کے غم نہ کھا بے شک تیرے رب نے نیچے ایک نہر بہا دی ہے وہ حزی الی کی بھی جز ان نخلتی تسا خطی جنیا اور کھجور کی جڑ پکڑ کر اپنی طرف ہلا تجھ پر تازی پکی کھجوریں گریں گی سبحان اللہ یہ دونوں آئتوں کا ترجمہ بھی آپ نے سنا ہے فرمایا گیا فنا تو اسے اس کے تلے سے پکارا کس کو یعنی یہاں پر مراد ہے جبرائیل نے وادی کے نشیب سے بکارا کہ غم نہ کھاؤ یعنی اپنی تنہائی کا اور کھانے پینے کی کوئی چیز وجود نہ ہونے اور لوگوں کی بد گوئی کرنے کا اے مریم جو ہے وہ غم نہ کھاؤ اللہ اکبر کبیرہ بے شک تیرے رم نے نیچے ایک نہر بہا دی ہے حضرت ابن عباس نے فرمایا کہ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے یا حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اپنی ایڑی زمین پر ماری تو آب شیریں کا ایک چشمہ جاری ہو گیا اور کھجور کا درخت سر سبز ہو گیا پھل لایا وہ پھل پختہ اور رسیدہ ہو گئے اور حضرت بی بی مریم سے یہ کہا گیا وہ حفظی الئی کی جز اور کھجور کی جڑ پکڑ کر اپنی طرف ہلا سج پر تازی پکی کھجوریں گریں گی یعنی جو زچہ کے لیے بہترین غذا ہیں کھجورے جو ہیں بہترین غذا ہیں سبحان اللہ تو دیکھیے کہ ہم آپ کو ابھی بھی بتا چکے ہیں کہ وہ سردی کا موسم تھا کھجور کا وہ درخت جو ہے وہ سوکھا ہوا تھا اس میں اختلاف ہے کہ اس درخت سے اسی آل میں تر تازہ پکی کھجوریں گرنے لگیں گی یا پہلے وہ درخت سر سبز ہوا پھر اس سے کھجورے گرنے لگیں ہر حال میں یہ حضرت مریم کی کرامت ہے اور اللہ کے ولیوں کی کرامت کا بیان اس کی دلیل یہ آیات ہیں کوئی ولی کی کرامت اگر قرآن سے مطلب دلیل مانگے تو قرآن کی یہ آیت نمبر چوبیس اور پچیس اس کے سامنے پیش کریں کیونکہ حضرت مریم ولیا ہیں کیونکہ کوئی عورت نبیہ نہیں ہو سکتی یہ قرآن کے خلاف ہے ایسا سیدا رکھنا کفر ہے کہ کوئی جو ہے وہ عورت نبیہ ہو سکتی ہے کیونکہ نقش قطعی ہے تو عرض میں یہ کر رہا ہوں کہ حضرت بی بی مریم کی کرامت ہے جیسے ان کے پاس بچپن میں بے موسمی پھل آتے تھے تو یہاں پر بھی بے موسمی کھجوریں گرنے لگی تو فرمایا گیا کہ حضرت مریم سے کہ آپ اس کھجور کو اپنی طرف ہلائیں تو آپ کے اوپر ترو تازہ پکی کھجوریں گریں گی اللہ نے اس سوکھے ہوئے درخت میں آنن فانن کھجوریں پیدا کر دی تو یہ بھی ہو سکتا تھا کہ حضرت مریم کے ہدائے بغیر وہ کھجوریں گر جاتی لیکن اللہ کی سنت جاریہ یہ ہے کہ بندہ اپنے لیے رزق کی تلاش میں جد و جہد کرے جو کام بندے کی قدرت میں نہیں ہوتا وہ اللہ کر دیتا ہے لیکن جو کام بندہ کر سکتا ہے وہ اس کو کرنا پڑتا ہے زمین سے پیداوار کے حصول میں ہل چلانا زمین کو نرم کرنے اور اس میں بیج ڈالنے پانی دینے کی ضرورت ہے اور سورج کی حرارت بارش اور ہواؤں کی ضرورت ہوتی ہے تو اس میں سورج کی حرارت ہواؤں کو بیچنا اور بارش برسانا انسان کی قدرت میں نہیں ہے یہ کام اللہ فرما دیتا ہے لیکن لیکن اس زمین کو ہل چلا کر نرم کرنا پانی دینا اللہ نے انسان کی قدرت میں رکھا ہے تو یہ انسان کو کرنا ہوتا ہے علامہ ابن العربی رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ پہلے ان کے پاس خود بخود بے موسمی پھل آتے تھے اور اب ان کو درخت کے ہلانے کا حکم دیا اس کی وجہ یہ ہے کہ پہلے ان کا دل اللہ کی یاد کے لیے فارغ تھا تو اللہ نے ان کے اعضاء کو کام کرنے اور تھکنے سے فارغ رکھا اور جب ان کا دل اپنے بچے کی حفاظت اس کی پرورش اور اس کی دیکھ بھال کی طرف متوجہ ہو گیا تو ان کو بھی عام لوگوں کی طرح قصب اور اسباب کے حصول کی طرف متوجہ کر دیا بہرحال اس آیت سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ معاش کو حاصل کرنے کے لیے قصب کرنا اور اسباب کا حصول ضروری ہے چنانچہ آیت نمبر 26 سورہ مریم شریف ارشاد خدا بندی ہے پکولی وشرودی وقت تر منل إِنِّي احگا فکولی نظر رحمان فلن أُكَلِّمَ الْيَوْمَ من تو کھا اور پی اور آنکھ ٹھنڈی رکھ پھر اگر تو کسی آدمی کو دیکھے تو کہہ دینا میں نے آج رحمان کا روزہ مانا ہے تو آج ہر گز کسی آدمی سے بات نہ کروں گی عیسائی کے پاک میں ارشاد فرمایا گیا فقولی وش ربی وقع ہوئی تو کھا اور پی اور آنکھ ٹھنڈی رکھ اس سے مراد ہے کہ اپنے فرزند حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے اپنی آنکھیں ٹھنڈی رکھ کہ اللہ نے تجھے نبی بیٹا عطا فرمایا ہے ساتھ ہی یہ ارشاد فرما دیا گیا کہ پھر اگر کسی آدمی کو دیکھے یعنی تجھ سے بچے کو دریافت کرتا ہے ہو گیا تیری تو شاہدینی ہوئی تو, تو کہہ دینا میں نے آج رحمان کا روزہ مانا ہے تو آج ہرگز کسی آدمی سے بات نہیں کروں گی تو دیکھیے پہلے زمانے میں بولنے اور کلام کرنے کا بھی روزہ ہوتا تھا جیسا کہ ہماری شریعت میں کھانے اور پینے کا روزہ ہوتا ہے ہماری شریعت میں چپ رہنے کا روزہ منسوخ ہو گیا حضرت بی بی مریم کو سکود کی نظر ماننے کا اس لیے حکم دیا گیا تاکہ کلام حضرت عیسا علیہ السلام فرمائیں اور ان کا کلام ہجت قویہ ہو جس سے تحمت زائل ہو جائے اس سے چند مسئلے جو ہے وہ علماء ارشاد فرماتے ہیں معلوم ہوئے مسئلہ تفیظہ کے جواب میں سکوت و اعراض چاہیے یعنی جواب جاہلا باشد خاموشی جاہلوں کے سوال پر خاموشی اختیار کی جائے اور یہ بھی مسئلہ معلوم ہوا کہ کلام کو افضل شخص کی طرف تفوید کرنا اولا ہے حضرت مریم نے بھی یہ اشارے سے کہا کہ میں کسی عامی سے بات نہیں کروں گی ٹھیک ہے نا یعنی کسی ان پڑھ جاہل سے میں کیوں بات کروں اور پھر آپ کو اس لیے بھی فرمایا گیا کہ اللہ کے نبی حضرت آ... حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام میں جو ہے اپنی ماں کی چونکہ دینی تھی مطلب جو ہے ان کی براعت کا اظہار کرنا تھا اس وجہ سے آپ کو جو ہے وہ خاموش رہنے سے متعلق ارشاد فرمایا گیا چنانچہ 26 نمبر آیت سے متعلق آپ نے سماج فرما لیا صحیح بخاری کی ایک عزیز بھی سماج فرما لے حضرت نہ ابن عباس ربی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں کہ نبی پاک کا شبلا صلی اللہ تعالی وسلم خطبہ دے رہے تھے آپ نے ایک شخص کو کھڑے ہوئے دیکھا آپ نے اس کے متعلق پوچھا صحابہ نے کہا وہ ابو اسرائیل ہے اس نے نظر مانی ہے کہ وہ کھڑا رہے گا اور بیٹھے گا نہیں اور نہ سایہ طلب کرے گا اور نہ کسی سے بات کرے گا اور روزے سے رہے گا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس سے کہو کہ بات کرے اور سایہ طلب کرے اور بیٹھے اور اپنا روزہ پورا کرے ظاہر شریعت مصطفیٰ میں یہ روزے ختم تھے چپ کا روزہ یا کھڑے کھڑے رہنے کا روزہ یا دھوپ دوب سے نہیں جاؤں گا یہ کوئی روزہ نہیں ہے اب ہمارے ہاں کھانے پینے اور جمعہ سے بچنے کا جو ہے وہ روزہ ہے اللہ رب العزت ارشاد فرما رہا ہے تین آیتیں تلاوت کر رہا ہوں ستائیس اٹھائیس اور انتیس فقط ماہ مل کالو یا مریم و نقد تو اسے گود میں لے اپنی قوم کے پاس آئی بولے اے مریم بے شک تو نے بہت بری بات کی یا ہارو نہ ما کان نہ ابو کم وما و ماں کی نہ اے ہارون کی بہن تیرا باپ برا آدمی نہ تھا اور نہ تیری ماں بدکار ف عشارت قالو کیف نکلم من من کا نہ محبہ اس پر مریم نے بچے کی طرف اشارہ کیا وہ بولے ہم کیسے بات کریں اس سے جو پالنے میں بچہ ہے سبحان اللہ سبحان اللہ ان تینوں آیتوں سے متعلق تفسیر جڑا توجہ سے سنیں فرمایا گیا ہے تو اسے گود میں لے کر اپنی قوم کے پاس آئی آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ حضرت بی بی مریم جب لوگوں نے ان کو دیکھا کہ ان کی گود میں بچہ ہے تو لوگ روئے اور غمگین ہوئے کیونکہ وہ صالحین کے گھرانے کے لوگ تھے اور جب انہوں نے دیکھا حضرت مریم کے گود میں بچہ ہے تو ظاہر ہے ان کے ذہن میں یہی سوال آیا کہ معاذ اللہ انہوں نے گناہ کیا ہے تو بولے اے مریم بے شک تو نے بہت بری بات کی یا اختہ ہارون اے ہارون کی بہن دیکھیے ہارون یا تو حضرت بی بی مریم کے بھائی کا نام تھا یا پھر بنی اسرائیل میں اور نہایت بزرگ اور سال شخص تھا ایک جس کا نام تھا جن کے تقوی پرہیزگاری سے تشبی دینے کے لیے ان لوگوں نے حضرت مریم کو ہارون کی بہن کہا یا حضرت ہارون حضرت موس علیہ سلاطم و السلام یہ کی طرف نسبت کی باوجود یہ کہ ان کا زمانہ بہت بڑی تھا ہزار برف کا عرصہ ہو چکا تھا مگر چونکہ یہ ان کی نسل سے تھی اس لیے حضرت ہارون علیہ السلام کی بہن کہہ دیا جیسا کہ اربوں کا محاورہ ہے کہ وہ تمینی کو یا اخاطین کہتے ہیں وغیرہ وغیرہ تو یہ ان کا اب کوئی بھائی بھی ہو سکتا ہے یہ حضرت ہارون علیہ السلام کی طرف بھی انہوں نے نسبت دے کر یہ کہا کہ اے ہارون کی بہن تیرا باپ برا آدمی نہ تھا یعنی حضرت عمران یہ حضرت عمریم کے والد تھے بزرگ ہستی تھے تو لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ مطلب آپ جو ہے آپ کا بابرا آدمی نہ تھا اور نہ تیری ماں بدکار یعنی حضرت خنہ یہ بھی بدکار نہیں تھی اس پر مریم نے بچے کی طرف اشارہ کیا فعش الہی اس پر مریم نے بچے کی طرف اشارہ کیا کہ لوگوں جو کچھ کہنا ہے خود ان سے کہو اس پر قوم کے لوگوں کو غصہ آیا ظاہر ہے وہ بچے سے کیا کہتے بولے ہم کیسے بات کریں اس سے جو پالنے میں بچہ ہے تو یہ گفتگو سن کر حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ علاء نبی جنا و علیہ صلاح وسلام جو اپنی ماں کا دودھ پی رہے تھے تو دودھ پینا چھوڑ دیا اور اپنا بائیں ہاتھ پر ٹیک لگا کر قوم کی طرح متوجہ ہوئے اور اپنے داہنے دستے مبارک سے اشارہ کر کے جو ہے وہ کلام کرنا جو ہے وہ شروع کیا سنانچہ حضرت سیدنا ریسا روح اللہ علا نبی نا و علیہ صلاحت سلام ارشاد جو فرما رہے ہیں اللہ نے قرآن کا حصہ بنا دیا آیت نمبر تیس اکتیس بتیس تین آیتیں تلاوت کر رہا ہوں اولا انی عبد اللہ وجا جعل نبیا بچے نے فرمایا میں ہوں اللہ کا بندہ اس نے مجھے کتاب دی اور مجھے غیب کی خبریں بتانے والا کیا وجا النی مبارکن عین ماں کن تو اوسانی بص فلا و اور اس نے مجھے مبارک کیا میں کہیں ہوں اور مجھے نماز و زکوٰۃ کی تاکید فرمائی جب تک جیوں و برم بیواہ لیدہ تی ولم یج ال جب بارن اور اپنی ماں سے اچھا سلوک کرنے والا اور مجھے زبردست بدبخت نہ کیا سبحان اللہ یہ حضرت سید صلاط وسلام کا قول اللہ نے قرآن میں بیان فرمایا ہے دیکھیے فرمایا گیا بچے نے فرمایا اند اللہ میں ہوں اللہ کا بندہ یعنی پہلے حضرت علیہ السلام نے اپنے بندے ہونے کا اقرار فرمایا تاکہ کوئی انہیں خدا اور خدا کا بیٹا نہ کہے کیونکہ آپ کی نسبت یہ سہمت لگائی جانے والی تھی جیسا کہ عیسائی لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ کے بیٹے ہیں معاذ اللہ سما معاذ اللہ تو حضرت عیس علیہ السلام نے دنیا میں آ کر جو سب سے پہلا کلام فرمایا ہے وہ یہی ہے انی عبد اللہ میں اللہ کا بندہ ہوں اور یہ سہمت اللہ پر لگتی تھی یہ کوئی ان کو کہہ دے کہ یہ معذ اللہ خدا کے بیٹے ہیں اس لیے منصب رسالت کا تقاضا یہی تھا کہ والدہ کی براءت بیان کرنے سے پہلے اللہ پر لگے ہوئے اس لگنے والے الزام کو رفا فرما دیں جو اللہ کے جناب پاکی میں لگائی جانے جائے گی اور اسی سے وہ تحمت بھی رفع ہو گئی جو والدہ پر لگائی جاتی کیونکہ اللہ تبارک کا تعالی اس مرتبہ عظیمہ کے ساتھ جس بندے کو نوازتا ہے بلیقین اس کی ولادت اور اس کی سرشت نہایت پاک اور طاہر ہے تو فرمایا حضرت عیسی علیہ السلام نے آکان کتاب وز عالی نبی یا اس نے مجھے کتاب اور مجھے غیب کی خبریں بتانے والا نبی کیا یعنی کتاب سے مراد انجیل ہے اور امام حسن کا قول ہے کہ آپ بتنے والدہ میں ہی تھے کہ آپ کو تو کا الہام فرما دیا گیا تھا پالنے میں تھے نبوت عطا فرما دی گئی تھی اور اس حالت میں آپ کا کلام فرمانا آپ کا موجزہ ہے اور بعض مفسرین نے آیت کے معنی میں یہ بھی بیان کیا ہے کہ یہ نبوت اور کتاب کی ملنے کی خبر تھی جو عنقریب آپ کو ملنے والی تھی اور فرمایا اور اس نے مجھے مبارک کیا مبارک کیا سے مراد یعنی لوگوں کے لیے نفع پہنچانے والا اور خیر کی تعلیم دینے والا اور اللہ اور اس کی توحید کی دعوت دینے والا میں کہیں ہوں آئندہ ماں کل میں کہیں ہوں اور مجھے نماز و زکوٰۃ کی تاکید فرمائی جب تک بھی ہوں اور اپنی ماں سے اچھا سلوک کرنے والا بنایا یعنی میں اپنی ماں سے اچھا سلوک کرنے والا ہوں تو اب دیکھ لیجیے حضرت ایسے کہ علیہ سلاۃ وسلام نے کس طرح جو ہے وہ اللہ رب العزت کی ذات سے لگنے والی توہمت کو بھی دور کیا اپنی والدہ پر لگنے والی تہمت کو بھی دور فرمایا اور پھر یہاں پر جو زکوٰۃ کا معاملہ ہے تو مطلب اس سے بھی مراد یہی ہے اگر ذہن میں یہ سوال آئے کہ آپ کو نماز پڑھنے زکوٰۃ دینے کا کیسے حکم دیا گیا جبکہ اس وقت آپ دودھ پیتے بچے تھے اور بچوں سے قلم میں اٹھا لیا گیا ہے اور حدیث میں بھی ہے کہ حضرت علی حضرت علی المرتض کرم اللہ تعالیٰ وضح الکلیم فرماتے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ تین آدمیوں سے قلم اٹھا لیا گیا ہے بچے سے حتیٰ کہ وہ بالغ ہو جائے سوئے ہوئے سے حتیٰ کہ وہ بیدار ہو جائے اور مجنون سے حتیٰ کہ وہ تندرست ہو جائے تو جواب یہ ہے کہ ایک یہ کہ اللہ نے ان کو یہ وسیعت نہیں کی تھی کہ وہ اسی وقت نماز پڑھیں اور زکات دے بلکہ یہ وصیت فرمائی تھی کہ بالغ ہونے کے بعد جب نماز اور زکات کا وقت آ جائے تو دائمن پابندی کے ساتھ نماز اور زکوات ادا کرتے رہیں اور دوسرا جواب یہ ہے کہ ممکن ہے کہ جیسے ہی حضرت سید سال صلاح وسلام اپنی ماں کی گود سے الگ ہوئے ہوں تو اسی وقت وہ بالغ ہو گئے ہوں ان کی عقل کامل ہو گئی ہو ان کی خلقت اور جسامت جوانوں کی طرح مکمل ہو گئی ہو جیسا کہ اللہ نے سورہ آل عمران کی آیت نمبر انسٹھ میں فرمایا ان نہ مسئلہ عیسیٰ انط اللہ کا آدم بے شک اللہ ہی نزدیک عیسیٰ کی مثال آدم کی طرح ہے پس جس طرح اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو تف تام تعامل خلقت اور کامل پیدا کیا اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی ماں کی گود سے الگ ہوتے ہی تعمل خلقت اور کامل بنا دیا تو ممکن ہے کہ یہ معاملہ ہوا ہو و تعالی عالم جل جلال تو یہ دونوں جواب اس کے لیے بالکل زبردست ہیں اللہ تبارک و تعالی نے اپنے پیارے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زمانی ان کی والدہ کی براہ کا بیان بھی فرمایا جیسا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے یہ فرمایا کہ مجھے اپنی والدہ کے ساتھ نکی کرنے والا بنایا ہے تو آیت میں ہی اشارہ ہے کہ ان کی والدہ زنا کی تہمت سے بڑی ہیں کیونکہ اگر وہ ذانیہ ہوتی تو رسول معصوم کو ان کی تعظیم کا حکم نہ دیا جاتا اللہ اکبر کبیرہ اور یہ مسئلہ یاد رکھیے کہ انبیاء کرام علیہم صلاحت وسلام کے والدین نہ زانی ہوتے ہیں نہ ہی کافر ہوتے ہیں صاحب تقویٰ ہوتے ہیں پرہیزگار ہوتے ہیں اللہ رب العزت نے ان کو بڑی شان عطا فرمائی ہوتی ہیں آیت نمبر تینتیس ہے ارشاد خدا بندی ہے وقت سلام و علیہ یوم و لت و یوم و یوم اب اکو اور وہی سلامتی مجھ پر جس دن میں پیدا ہوا اور جس دن مروں اور جس دن زندہ اٹھایا جاؤں یعنی وہی سلامتی مجھ پر مراد اس سے یہ ہے کہ جو حضرت یاہی علیہ السلام پر ہوئی تھی وہی سلامتی مجھ پر کہ جس دن پیدا ہوں, ہوا جس دن مروں جس دن اٹھایا جاؤں یعنی جب حضرت عیسی علیہ السلام نے یہ کلام فرمایا تو لوگوں کو حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا کی براعت و طہارت کا یقین ہو گیا اور حضرت عیسی علیہ السلام اتنا فرما کر خاموش ہو گئے اور اس کے بعد کلام نہ کیا جب تک کہ اس عمر کو پہنچے جس میں بچے بولنے لگتے ہیں چنانچہ ارشاد خدا بندی ہے اللہ رب العزت ارشاد فرما رہا ہے آیت نمبر چھتیس سے چالیس تک تلاوت کر رہا ہوں آیت نمبر تینتیس سے لے کر چالیس تک ساتھ ساتھ تفسیر بھی بیان کرتا رہتا ہوں فرمایا گیا غال کا علی سبن و مریم اول الحق لذی فی یم ترون یہ ہے عیسا مریم کا بیٹا سچی بات جس میں شک کرتے ہیں یعنی یہود ان تو ان کو ساحر فضاب کہتے ہیں معاذ اللہ اور نسارا انہیں خدا اور خدا کا بیٹا اور تین میں کا تیسرا کہتے ہیں تو استغفراللہ یہودی حضرت عیسیہط وسلام کو معاذ اللہ ایک شریف انسان بھی نہیں جانتے استغفر اللہ اور اسی طرح مطلب جو یہ ہیں عیسائی ان کا گندا نظریہ آپ کے سامنے ہے کہ ان کا کیسا گندا نظریہ ہے چنانچہ ارشاد فرمایا مَا كَانَ لِلَّهِ يَتَّخِذَ مِنْ فَإِنَّمَا <فَيَكُون> اللہ کو لائک نہیں کہ کسی کو اپنا بچہ ٹہرائے پاقی ہے اس کو جب کسی کام کا حکم فرماتا ہے تو یوں ہی کہ اس سے فرماتا ہے ہو جا وہ فوراً ہو جاتا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ و این اللہ ربی و خا تم اور انسا نے کہا بے شک اللہ رب ہے میرا اور تمہارا تو اس کی بندگی کرو یہ راہی ہے یعنی اس کے سوا کوئی رب نہیں تو اللہ تعالیٰ کی بندگی کرو یہ زرتی علیہ السلام خود درس دے رہے ہیں يَوْمٍ عَظِيمٍ پھر جماعتیں آپس میں مختلف ہو گئیں تو خرابی ہے کافروں کے لیے ایک بڑے دن کی حاضری سے جماعتیں مختلف ہو گئیں انہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے باب میں نصارہ کے کئی فرقے ہو گئے یاقوبیا نستوریا ملکانیا یاقوبیا کہتا تھا کہ وہ اللہ ہے زمین پر اتر آیا ہے پھر آسمان پر چڑھ گیا ہے معذ اللہ نستوریا کا کول ہے کہ وہ خدا کا بیٹا ہے جب تک چاہا زمین پر رکھا پھر اٹھا لیا تیسرا فرقہ یہ کہتا تھا کہ وہ اللہ کے بندے ہیں مخلوق ہیں نبی ہیں تو یہ فرقہ جو تھا یہ مطلب مومن تھا جو تیسرا فرقہ ہے تو بہرحال ملکانیہ اسے کہا گیا ہے تو خرابی ہے کافروں کے لیے ایک بڑے دن کی حاضری سے یعنی بڑے دن سے مراد روزے قیامت ہے پھر شاد فرمایا گیام و اب فر یوم فی مبین کتنا سنیں گے اور کتنا دیکھیں گے جس دن ہمارے پاس حاضر ہوں گے مگر آج ظالم کھلی گمراہی میں ہیں اس دن کا دیکھنا اور سننا کچھ نفا نہ دے گا جب انہوں نے دنیا میں دلائل حق کو نہیں دیکھا اللہ کے مواعید کو نہیں سنا تو بعض مفسرین نے کہا یہ کلام بطری کے تہذیب ہے کہ اس روز ایسی ہولناک باتیں سنے اور دیکھیں گے جس سے دل پھٹ جائیں گے اللہ اکبر تو وہ کھلی گمراہی میں ہیں یعنی نہ حق دیکھے نہ حق سنیں بہرے اندے بنے ہوئے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو الہ اور معبود ٹھہراتے ہیں باوجود یہ کہ انہوں نے بصراحت اپنے بندے ہونے کا اعلان فرمایا ارشاد خدا بندی ہے وہ ان در ہم یوم غفلاتی ہوں لا یو اور انہیں ڈر سناؤ پچھتا پچھتاوے کے دن کا جب کام ہو چکے گا اور وہ غفلت میں ہیں اور نہیں مانتے فرمایا گیا انہیں ڈر سناؤ پچھتاوے کے دن کا حدیث میں ہے جب کافر منازل جنت دیکھیں گے جن سے وہ معروم کیے گئے تو انہیں ندامت و حسرت ہوگی کہ کاش وہ دنیا میں ایمان لے آئے ہوتے اللہ اللہ جب کام ہو چکے گا یعنی جنت والے جنت میں دوزخ والے دوزخ میں پہنچیں گے ایسا سخت دن درپیش ہوگا اور وہ غفلت میں ہے اس دن کے لیے ان کوئی فکر نہیں کرتے یہ کافر لوگ سنانچہ آیت نمبر چالیس آج کے درس قرآن سے متعلق بھی آخری آیت انشن علیہ و علیہ یور جاؤن بے شک زمین اور جو کچھ اس پر ہے سب کے وارث ہم ہوں گے اور وہ ہماری ہی طرف پھریں گے یعنی سب فنا ہو جائیں گے ہم ہی باقی رہیں گے ہم انہیں ان کے اعمال کی جزا دیں گے اللہ اکبر اللہ تبارک و تعالیٰ نے روز قیامت کے مشاہدے کے عظیم ہونے کا بیان فرمایا ہے اس دن کے عذاب سے ان لوگوں کو ڈرایا ہے جو اللہ کے پیارے جلیل القدر نبی حضرت عیس علیہ صلاح و سلام کو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ خدا کہتے ہیں یا خدا کا بیٹا کہتے ہیں اللہ رب العزت ہمارا ایمان سلامت رکھے دین پر استقامت استفامت تا فرمائے اور ایمان ایمان کے ساتھ اس دنیا اس فانی سے خیریت و آفیت کے ساتھ محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جلووں میں مدینہ پاک میں شہادت کی موت کے ساتھ جنت البقیع میں دفن ہونے کے ساتھ جانا نصیب فرمائے آمین وما علینا الحمد الحمدللہ آیت نمبر سولہ سے لے کر آیت نمبر چالیس تک آپ نے درس آج سماد فرمایا ہے تو انشاءاللہ سورہ مریم سے متعلق آ, کل ہم آیس نمبر اکتالیس سے مزید انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ درد سماعت فرمائیں گے انشاءاللہ دونوں روم میں بھائیوں سے گزارش ہے کہ جلدی جلدی ہینڈ ریز کر لیں اور نعت شریف پلے فرما دیں جب ہم آپ سے مائک مانگے تو ہمیں دے دیجیے گا درد ہوگا سیرت مصطفی جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پر اس کے بعد اگر آپ بھائیوں کے سوالات ہوں گے تو ہم کوشش کریں گے کہ جوابات بھی دے سکیں تو سات سو چھیاسی نعمان بھائی آپ تشریف لے آئیں شریف پلے کرنے کے لئے بیلکس پر اور دل میں مدینہ آنکھ پالٹاک پر تشریف لے آئیں جزاکم اللہ خیال